یہ سور نساء کا سولہواں رقو اور پانچویں پارے کا تیرواں رکو ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں اشار فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا لتاح بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں بیما ارا کا اس طرح فیصلہ فرمائیں جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں جب فیصلہ فرماتے آپ کے فیصلے یقیناً درست ہوتے ان فیصلوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے ان کے جوابات قرآن مجید فقان حمید نے عطا فرمائے اور یہاں تو یہ فرما دیا گیا کہ بیما اراک اللہ جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا ویسا آپ فیصلہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ کے فیصلے یقینی طور پر درست ہوتے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک جو قرآن پاک پڑنے والا ہے وہ اس بات کو خیال میں رکھے الا کل اے لوگوں تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا لو مت بنو یعنی جو خائن لوگ ہیں جو دھوکے باز لوگ ہیں ان کی طرف داری مت کرو ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو وسطف اور اللہ سے معافی مانگو ان اللہ کا نہ غفور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہنمان ہے ولا تجادل انلین یختان اور تم جھگڑا نہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی جان میں خیانت کی جو خائن ہیں دھوکے باز ہیں ان کی طرف داری نہ کرو ان لا شب من کا نا خوا بیشک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا <تصفيق> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی کے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگایا اور پھر اس سے متاثر ہو کر اس کی قوم اس کے ساتھ مل گئی اور وہ بھی قسمیں کھانے لگے کہ فلاں چور ہے یہ چور نہیں ہے تو ان لوگوں کی مذمت کی گئی اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں جو چوری کرنے والے ہیں جو دھوکے باز ہیں تم ان کی طرفداری کیوں کرتے ہو یس من ناس وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں ولا من اللہ لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے وہ ہوا وہ اللہ ان کے ساتھ ہے پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی اد یہ اس وقت بھی ساتھ ہے جب رات کو وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں مالا یار من قول ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا عبرت ہے تمام مسلمانوں کے لیے جب بھی گناہ کی باتیں کی جائیں غیبت ہو چگلی ہو جھوٹ ہو فراڈ ہو چاہے دنیا نہ پکڑ سکے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے وہ کان اللہ یا ملون مشی اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے ان کے تمام کاموں پر انہیں سزا دے گا ہا انتم ہا جن لوگوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا اور جھوٹے شخص کی طرف داری میں جھوٹی قسمیں کھا لیں ان کی مذمت کی جاتی ہے اشار فرمایا جاتا ہے ہا ان تم ہا ام انم فل حیات دنیا تم وہی لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو ان کی طرفداری کرتے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج دنیا میں تم ان کی طرفداری کرتے ہو فم یوجاد اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا کس کی مجال ہے کون طرفداری کرے گا میں یقون علیہ وکیلا یا کون ان لوگوں کے لیے وکیل ہوگا مددگار ہوگا کل بھروسی قیامت تو جب دنیا کے اندر تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرفداری کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ کل بروز قیامت تم ان کی طرفداری نہ کر سکو گے بلکہ اس طرفداری کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا لہذا ہمیشہ حق کا ساتھ دو سچی بات کا ساتھ دو چاہے اس میں اپنا نقصان ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کا نقصان ہو یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ سچا کون ہے حق پر کون ہے مئی یا مل اور جو کوئی برائی کرے او یل نفس ہو یا اپنی جان پر ظلم کرے ثم اللہ پھر اللہ سے معافی مانگے یل غفور اور تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں تم نے یہ غلطی کر لی اور اس غلطی کی وجہ سے ایک جھوٹے کا ساتھ دے لیا لیکن اب توبہ کر لو معافی مانگ لو اور ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاؤ اللہ غفر الرحیم ہے ام یکسیب اس اسمن اور جو کوئی گناہ کمائے برائی کرے فر نما یکسب الا نفسی تو وہ برائی خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے کما رہا ہے یعنی برائی کرنے والا خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے وہ کان اللہ علی اور اللہ علم والا حکمت والا ہے مئی او اسمن۔ اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے سم بھی بری ان کا الزام بے گناہ پر ڈال دے گناہ کر کے خطا کر کے اس کا الزام بے گناہ شخص پر ڈال دے فق دیکم البتان اسمبینا پر بیشک اس نے بہتان اٹھایا اور بڑا گنا اٹھایا اپنے آپ کو تباہ کرنے والے اسباب اس نے خود مہیا کیے پیارے بھائی ہوں بیارے بھائیوں اس رکو میں ہمیں جو نصیحتیں کی گئی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم کسی ظالم دھوکہ دینے والا چور خائن کی طرف داری نہ کریں ظالم کی کبھی طرف داری نہ کریں حق کی طرف داری کریں حق کا ساتھ دیں سچ کا ساتھ دیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں کہ جو غلطی کر کے اس غلطی اس گناہ کا الزام دوسرے پر ڈالتے ہیں یعنی بہتان باندھتے ہیں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور تیسری چیز اس رکو میں یہ بیان ہوئی کہ کتنا بھی گناہگار شخص ہو اگر توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے معاف فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گنا ہو گیا آپ مجھے پاک کر دیجئے یعنی وہ بے حیائی والا جو گنا غلطی میں سرزد ہو گیا اب افسوس ہوا اب توبہ کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں لہذا گڑے میں کھڑا کر کے انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اس طرح انہیں پتھر مارا جا رہا تھا تو کسی مسلمان کے کپڑے پر اس کا خون لگ گیا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک گندے شخص کا خون میرے جسم پر لگ گیا میرے کپڑوں پر لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اظہار پر سخت ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس نے گنا تو کر لیا تھا لیکن سچی پکی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد میرے سامنے پیش ہو گیا کہ میں اس پر سزا قائم کر کے اس کے گناہ کو معاف کروا دوں تو اس کی توبہ اس قدر مقبول ہوئی ہے کہ اگر اس کی توبہ روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے تب دیکھئے بظاہر اتنا بڑا گنا کرنے والا ہے لیکن جب سچی پکی توبہ کی اور حاکم اسلام کے سامنے پیش ہوا کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا لینے کے لیے میں تیار ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ضمن مسئلہ عرض کر دیتا ہوں فی زمانہ پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا گنا کر لے جس پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر فی زمانہ حکم اسلام کے سامنے پیش ہو کر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کے قوانین انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہے لہذا اب صرف یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ہاں جو مسلمانوں کے حقوق اس نے طلب کیے ان سے معافی مانگے اور جو مال اگر چوری کی ہے تو وہ مال اسے واپس کر دے تو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے مگر فی زمانہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ حاکم اسلام کے سامنے پیش ہو کر یہ کہے کہ مجھے ذنا کی سزا دی جائے مثلاً اگر ایسا کام کر لیا تو توبہ کرے گا کیونکہ فی زمانہ سنسار کی سزا قانون میں اگر موجود ہے بھی تو اس پر عمل ہوتا نہیں ہے